و و دے الحمد للہ ربین و سلاۃ وسلام سعید المسلیم اما بائے طیم بسم اللہ وسلام علی قیا رسول اللہ صحاب حبیب اللہ السلام تو السلام نور اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سبحان اللہ ویسے تو یوں آپ کا براہ راست جواب سننا ممکن نہیں ہوتا تھا لیکن آج ماشاءاللہ ہمارے مدرسۃ المدینہ کے مدنی منع بھی ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہیں اور کیوں نہ ہو کہ آقا کا جشن جو ہے سبحان اللہ کہ ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جشن ولادت کے یہ ہی ایام ہیں اور الحمد دنیا بھر میں عاشقان میلاد یہ خوب خوب جشنِ ولادت کی خوشیاں منا رہے ہیں پیارے پیارے مدنی منو بارہ ربیع نور شریف یہ وہ مبارک دن ہے کہ جس دن ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی دنیا میں جلوہ افروز ہوئے سبحان اللہ اور جب اللہ کے نور رسول مقبول بی بی آمینہ کے گلشن کے مہکتے پھول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو سرکار علی سلاۃ وسلام کی جلوہ گری ہوتے ہی کفر و ظلمت کے بادل چھٹ گئے شاہ ایران کسرا کے محل پر زلزلہ آیا چودہ کنگرے گر گئے اور ایران کا جو آتش کدا ایک ہزار سال سے سولہ زن تھا وہ بج گیا دریائے ساوا خشک ہو گیا کعبے کو وج گیا اور بت سر کے بل گر پڑے تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا تیری ہے تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر گر گیا اسی لیے تو جھوم جھوم کر ہم پڑھتے ہیں نا سرکار کی آمد آکا کی حضور کی دلبر کی سرور کی مکی کی آمد مدنی کی حضور کی آمد کرنور کی آمد آقائ کی اللہ تو تاجدار رسالت شہن شاہ نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہاں میں فضل و رحمت بن کر تشریف لائے اور یقیناً اللہ عز و جل کی رحمت کے نزول کا دن خوشی و مسرت کا دن ہوتا ہے چنانچہ اللہ تبار کو تعلی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے قلب فضل اللہ وب رحمتی فبی ہوا خیرومجماؤن میرے آقا امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروان شم رسالت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں اس کا ترجمہ کو یوں کرتے ہیں کہ تم فرماؤ اللہ عز و جل ہی کے فضل اور اسی کی رحمت اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں وہ ان سب وہ ان کے سب دھن و دولت سے بہتر ہے تو اللہ اکبر رحمت خداوندی پر خوشی منانے کا قرآن کریم ہمیں حکم دے رہا ہے اور کیا ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر بھی کوئی اللہ کی رحمت ہے دیکھیے قرآن پاک میں پارہ سترہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر ایک سو سات میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وماس کا اللہ رحمت اللہ ترجمہ کنزلی اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہان کے لیے تو آقا کی آمد ہوئی ہمیں دونوں جہاں کی رحمتیں برکتیں حاصل ہوئی تو آئیے آقا کی شان میں ہم سب مل کر نا شریف پڑھتے سبحان اللہ تو آپ بھی پڑھیں گے تمام مدنی منع اپنے اپنے پرچم اپنے ہاتھوں میں تھام لیجئے اور جوم جوم کر یہاں موجود جو مدنی مننے ہیں ان کے ساتھ مل کر خوب سرکار کی شان میں ہری نادھ پیش کرے سلو الحبی مرحبا مائ آبا مائ آب آبا Aba, Marhaba Ahmed Mustafa Marhaba Ahmed Mustafa Marhaba Ahmad Mustafa Marhaba Marhaba Ya Shafi al Marhaba ماں سرکار کی آمد دلدار کی آمد ماں آبا کی آمد آبا پر نور کی آمد مر سب مل کر بولو ماں سب جم کے بولو مر آبا ماں میں با سر کی آمد مر دلدار کی آمد مرحبا ازور کی آمد مرحبا نور کی آمد مر like <difficulties> so سب مل <ied> کر uh... بولو سب جم کے بولو مرحبا مرحبا ماں ہبا مائ آبا مائ آبا محبا ماں سبحان اللہ سبحان اللہ تو ماشاء اللہ امیر اہل سنت شیخ طریقت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی تعمت برکات و مالیہ کہ کلام میں بھی کتنی خوشی ہے گویا آپ اپنے کلام میں یوں بیان کر رہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ ذرہ ذرہ آقا کی جشن ولادت کی دھوم مچا رہا ہے سبحان اللہ تو ہم بھی اسی لیے تو مرحبہ مرحبہ سب کو تصور میں لا کر ہر ایک کے خوشیوں میں ہم بھی شامل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں تو الحمدللہ ہر سال ہمارے مدرسۃ المدینہ کے کثیر مدنی مننے یہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں ان کا بھی ایک مدنی مذاکرہ ہوتا ہے جی ہاں اور انشاءاللہ اللہ آنے والے ہفتے کو جو ہفتہ اور اتوار کی جو درمیانی رات ہے انشاءاللہ اللہ اس سال بھی کثیر مدنی منع امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے ان کا مدرسۃ المدینہ کا مدنی مذاکرہ ہوگا سبحانند اللہ تو انشاءاللہ جب ہم اور مزید اچھے انداز سے سوالات کریں گے آئیے گزشتہ دنوں میں جب امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں مدنی مننے حاضر تھے تو انہوں نے کچھ سوالات کیے تھے اور امیر علیہ سنت نے ان کی تربیت فرمائی تھی تو ہم دیکھتے ہیں کہ امیر علیہ سنت نے کیا سوالات کیے اور کیا جوابات عطا فرمائے تو تمام مدنی منع سوالات کو بھی سنیں امیر علیہ سنت کے عطا کردہ مدنی پھول یہ حاصل کریں اور حاصل کر کے پھر عمل کریں تو دیکھیں جو عمل کرتا ہے اس کو برکتیں ملتی ہیں تو عمل کریں گے انشاءاللہ شاء اللہ اے ان تو آئیے ہم امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ امیر علیہ سنت کی بارگاہ سے ہمیں کیا مدنی پھول حاصل ہو رہے ہیں سلو الحمید صلی اللہ وعلیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ پھر منہ واؤ آپ کھا لیں میرا سنو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ باپا جان عرض ہے کہ چوہے کو پکڑ کر دبانا اچھا لگتا ہے اس بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں آپ کی ہمت دینی چاہیے آپ کو چوہے کو پکڑ کر دبانا اچھا لگتا چوزے کو پکڑ کر دبانا اچھا لگتا ہے اس بار میں آپ کیا چوزا बाबाजान क्या कुत्ते के पिल्ले कुत्ते के पिल्ले को पत्थर मारने वाला खेल खेल सकते हैं देखा मद नहीं मर्जी है इनको आज इनको छूट है अच्छा तीसरा भी को बोलना तो बोल दो इकट्ठा ही इनशाला चले जाओ आज तुम्हारी बारी है बाबा जान चूटिया मारने बड़ा लुट आता है क्या ये गुना है चूटिया भी मार दो कुत्ते के पिल्ले को भी मार दो चूसे का भी بےچارے کو دبا دیتے ہو اچھا اور کوئی ہے باقی تو نکل نکالنا بس السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکہ ڈنڈی والا کاف ہے دو نقطے والا کاف نہیں ہے تو برقو نہیں فبرکاتہ. بابا جان بلی سے کھیلنا اچھا لگتا ہے کیا ہم بلی کو اٹھا کر کھیل سکتے دیکھو جس کی ہنسی کی آواز نکل رہی ہے تو بہت مسجد میں ہنسنا اگر قصدر ہسے گا تو گناہ گناگر ہوگا اب بے اختیار نکل گئے اس پر تو کیا حکم لگے گا لیکن یہ کہ احتیاط اب فرمائیں مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا یہ ہنسنے کی تعریف یہ کہ اتنی آواز سے ہنستا کہ خود سنا اس پر قبر میں اندھیرے کی وی ہے نا تو کہا, کہا میں نے آواز سنی اس کا مطلب کہا کہا لگا کہا کہ بازوں کے نکل رہے بج. شاید ہے مدنی مننے کہہ کے لگانے والے مگر مدنی منوں کو تربیت دینی ہے نا تو آپ کی بیٹے کہا, کہا نہ لگائے کریں مسکرانے میں رکھنی ہیں مسکرانا یہ کہ اس میں آواز پیدا نہیں ہوتی خالی ہوٹ پھیلتے ہیں اور دانت نظر آ جاتے ہیں یہ ہو ہوگا چار سوال اور کوئی پانچواں ہے تو حسرت نکال لو پیارے بابا جان یہ شاید سرمائی کے چوہے اور چھپکلی کو بھی مار سکتے ہیں اور کوئی چوسا کتے کا پنلا بلی کا بچہ اور چھپکلی اور چوہا ایک ساتھ آ گئی چوٹیاں ہاں چوزے کو دبانا دبانے کا پوچھا تو دبانے کی صورتیں امی بھی تو اپنے بچے کو دباتی ہے نا پیار سے قبر بھی دبائے گی دبانے دبانے کا صورت ہے قبر بازوں کو اس طرح دبائے گی کہ جس طرح ماں اپنے بچھڑے ہوئے لال کو سینے سے چمٹا لیتی ہے اپنی گود میں بھینچ لیتی ہے جبکہ بازوں کو جن سے اللہ رسول ناراض ہیں ان کو ایسے دبائے گی کہ ان کی پسلیاں ٹوٹ پوٹ کر چپاخ سے ایک دوسرے میں پیبست ہو جائیں گے تو دبانے دبانے فرق ہے تو اگر چوزے کو اس طرح دبایا کہ اس کو تکلیف نہیں ہوتی جب تو ظاہر ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے اگر یوں دبایا کہ اس کو تکلیف ہوتی ہے تو اس پر پھر حکام مرتب ہوں گے کہ کم تکلیف میں کم برائی زیادہ اس کو تکلیف دی زیادہ برائی اور جان سے بیچارہ مر گیا تو پھر وہ سارے بہت زیادہ تکلیف پہنچی جبھی مرا تو اس کی صورتیں اسی طرح بلی کو بلی کے بچے کو اٹھا کر ان کے پھینک دیا تو پھینکنے کی بھی صورتیں ایک تو یہ کہ بلی کے بچے کو اٹھایا اور اس نے پنجے مارے تو ہاتھ سے چھوڑ دیا اس کو تو بس گیا تو یہ پھین کوئی مظاہرہ نہیں ہے تھوڑا سا پھینکا نیچے بیٹھے بیٹھے اس کو چھوڑ دیا گرا اور بھاگ دیا تو اس کو چوٹ نہیں آئی لگا نہیں اس کو تو اس میں بھی حرج نہیں ہے اب یہ کہ کھڑے کھڑے اس کو اٹھایا اور اب اس نے پنجے مارنے شروع کیے تو ہاتھ سے چھوٹ گیا گر پڑا جب بھی کوئی قلم نہیں چلے گا اس پر حکم نہیں لگے گا کہ بے اختیار چھوٹ گیا اگر اتنی سمجھ ہے کہ بے اختیار ہاتھ سے نہ چھوٹے بلکہ یہ اس طرح وہ پنجے مارے اور ڈر لگے تو چاہیے یہ کہ فوراً ہاتھ نیچے کر کے اس کو زمین پہ چھوڑ دے تاکہ اس کو چوٹ نہ آئے ایسا گرانا جس سے چوٹ آئے اس کو تکلیف ہو یہ مطلب نہیں ٹھیک اب جیسے کہ گرانے گرانے کی صورتیں میں کر رہا ہوں تو ہمارے سائی بھائی ہیں انہوں نے بتایا کہ میں بھی چھوٹا ہی تھا لیکن ایک لڑکا مجھ سے تھوڑا سا بڑا تھا وہ ایک بلی یا بلی کا بچہ وہ کسی سوراخ میں دیوار کی یا وہ جو وینٹیلیشن بناتے ہیں شاید اس میں یا چھت کے کسی کنارے پر وہ بلی کا بچہ کھڑا تھا تو اس شرارتی لڑکے نے اس کو کر کے دھکا مارا تو وہ بلی یا بلی کا بچہ جو بھی تھا وہ بچارا گرا اب وہ بہت اونچے وہ او کئی منزلہ تھا وہ تو بےچارا نیچے گرا اور کڑپ کڑپ کر وہ بلی یا بلی کا بچہ جو تھا وہ مر گیا تو یہ بھی ایک گرانا ہے اور اس اسلام بھائی نے بتایا کہ شاید وہ تھا بھی بالغ پھینکنے والا تو اب تو ظاہرہ کہ وہ اگر اس نے ایسا کیا ہے اور اس کو پتا ہے کہ یہ بہت اونچے ہیں ایک تو یہاں بیٹھ گیا اور ہم نے اس کو یوں کر دیا ہش اور وہ بھاگ گیا وہ ایک گرانا اور ہے اور اتنا اونچی عمارت سے گرا دینا اس کو توبہ بس اللہ تو ظلم کسدن اگر کسی نے کیا تو اسی طرح کتے کے پلے کو مارنا تو کتے کے پلے کو اگر بلا ضرورت مارا ہے ایک تو یہ کہ کتے کا پلّا پریشان کر رہا ہے اور اپنے کھانے کی چیزوں پہ جھپٹ رہا ہے اور آپ نے اس کو مطلب ایسا کنکر مارا جو اس کے لیے ضرب شدید نہ ہو اس کو زخمی نہ کر دے معمولی کا کنکر مارا ہشکارا کو کو کے بھاگا جب تو کوئی حرض نہیں اور اگر صرف کھیلنے کے لیے اس کو کھاما کا جیسے کہ آج کل بچے کھاما کا مارتے ہیں پلوں کو مارتے پلہ کتے کے بچے کو بولتے ہیں یا کتوں کو بھی مارتے پتھر، وہ پتھرا بھوگتا ہوا بھاگتا ہے تو ان کو مزہ آتا ہے بچوں کو تو جس دن بھاگنے کے وجہ آپ کی طرف بھاگے گا نا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے وہ بچوں کی طرف بھاگتا تو پھر بچوں کا دیکھنے والا ہوتا ہے ایسا تو یہ بھی کہ انہیں ستانا مقصود ہے اگر کتے کو مرغی کے چوزے کو کہ اتنا زبایا کہ بیچارہ مر گیا یا وہ اس کو تکلیف ہوئی تو یہ ممانت کی جائے گی اس سے اسی طرح چونٹیوں کو مارنا تو یہ بھی نہیں ٹھیک تو وہ چوٹیوں کو مارنا تو اس کی بھی ممانت ہے اس کو بھی مکر لکھا ہے کہ بلا وجہ چونٹی کو نہ مارا جائے ایک روایت ہے کہ حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ ایک چونکی نے ایک نبی علیہ والسلام کو کاٹ لیا تو انہوں نے چونٹوں کے مسکن یعنی ان کے بیل کو جلا دینے کا حکم دے دیا اور وہ جلا دیا تو اللہ تبارک وط نے اس نبی علیہ السلام پر یہ وحی اتاری کہ تم کو تو ایک چونٹی نے کاٹا تھا مگر تم نے ایک ایسی امت کو جلا دیا جو خدا کی تسبیح پڑتی تھی تو پتہ چلا کہ چونٹیوں کو بھی بلا وجہ نہ مارا جائے کہ یہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے اللہ کی پاکی بولتی ہے سمجھو اللہ اللہ کرتی ہے کیونکہ ذکر کرتی ہے تو بچوں کو عام طور پہ دیکھا چوٹوں کو مارتے رہتے ہیں خواب خاکا مارتے رہتے ہیں تو ایسا مدنی منو نہ کیا کرو تو بڑوں کو بھی اس سے بچنا چاہیے کہ بڑوں پر تو کرات کا حکم بھی نافذ ہوگا تو اسی طرح دیگر جانوروں کے معاملے میں کہ بلا ضرورت ان کو نہ مارا جائے جیسا کہ ایک ادھی شریف آپ کو سناؤ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی نما سی روایت ہے حضور نبی کے جی کریم رعف الرحیم علیہ افضل و والتسلیم کا فرمان عویم ہے ایک عورت ایک بلی کے معاملے میں جہنم کے اندر داخل کی گئی بلی کی وجہ سے اس کو دوزخ میں ڈال دیا گیا اس نے ایک بلی کو باندھ رکھا تھا نہ اس کو کچھ کھلایا پلایا نہ اس کو چھوڑا کہ وہ کیڑے مکوڑوں کو کھاتی یہاں تک کہ وہ مر گئی آپ نے دیکھا کہ عورت نے بلی کو باندھ دیا بھوکا پیاسا اور بیچاری بھوک پیاس سے مر گئی تو اس عورت کو جہنم میں ڈال دیا گیا پاک میں چھپکلی کو مارنے کا حکم ہے چھپکلی اور چوہے کو مارنے کا بھی ابھی بتایا مدنی منڈے نے سوال کیا تھا تو چھپکلی کو مارنے کے بارے میں حدیث شریف میں یہ مضامین ملتے ہیں کہ جو اس کو ایک وار میں مارے تو سو نے کیا دوسرے وار میں مارے اس سے کم تیسرے وار میں مارے اس سے کم اللہ حضرت قیاس نے اسی پر قیاس کرتے ہوئے تو ایک وار میں اس کا کام تمام کر دیا جائے اب اس حدیث کی شرح میں نے نہیں پڑی کہ کیا ہے لیکن میں ایسے جنرل بات کر رہا ہوں کہ ایک وار میں اگر کسی کو مار دیا جائے کسی بھی کیڑے مکوڑے کو تو اس کو اتنی تکلیف نہیں ہوگی جتنی ہم کسی لکڑی سے اس کو کچلتے رہے آہستہ آہستہ قیمے کی طرح تو اس کو یقیناً بہت زیادہ تکلیف پہنچے گی بل تعالی علم و رسول و عغل اجزا صلی اللہ تعالی وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ <سؤال> وسلم ہمارے میٹھے میٹھے مرشد کی کیا بات ہے سبان اللہ کتنے پیارے کتنے میٹھے انداز سے شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے ہم کو تربیت عطا فرمائی چاہے وہ چھوٹے مدنی منع ہیں بڑے مدنی منع ہیں یا اسلائی بھائی ہیں مدنی چینل کے ناظرین ہیں کہ ہمیں ہر جانور ہر کیڑے مکوڑے کو بلا ضرورت مطلب تکلیف نہیں پہنچانی ہے اور اس میں بالخصوص جو مدنی منع اس طرح کی احتیاط نہیں کرتے وہ مطلب اب احتیاط کرنے کی نیت کر لیں اور بلند آواز سے زور سے انشاءاللہ کا نعرہ لگائیں کہ انشاءاللہ ہم اس پر عمل کریں گے تو جو اچھے مدنی مننے ہیں جو پیارے مدنی مننے ہیں وہ تو نہ صرف خود اچھی زندگی گزارتے بلکہ دوسروں کے لیے بھی باعث راحت بن جاتے ہیں اور خود ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں کے کام آیا کرتے تھے اور رحم دلی کیا کرتے تھے دل جوئی فرمایا کرتے تھے تو انشاءاللہ اللہ جشن ولادت کی یہ خوشیاں جو ہم منا رہے ہیں اس میں یہ بھی نیت کرتے کہ انشاءاللہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں سے حسن سلوک کا مظاہرہ کریں گے اپنے گھر والوں سے حسن سلوک کا مظاہرہ کریں گے اور اپنے اخلاق کو بھی انشاءاللہ درست کریں گے تو گزشتہ دنوں ہمارے جب مدنی منع جماعت تھے الحمدللہ انہوں نے بھی خوب جشن ولادت کی خوشیاں منائیں تو آئیے ہم اپنے ان مدنی منوں کے ساتھ ہم بھی شامل ہو جاتے ہیں اور جشن ولادت کے موقع پر پڑھی جانے والی اس ناشری میں ہم بھی ان کا ساتھ دیتے ہیں سلو الحبیب صلی اللہ تعالم محمد پیارے آ تلک یے چاند تارے دل ملا لے جائے جب تلک یا چاند تارے جی کے مناؤ کے ہمر میں جھنڈے ہرے لہرائیں گے ہم <سلام> ربی عنور میں جنڈے ہرے لہرائے گے ہم روی میں جھنڈے ہرے لہرائیں گے عد کرتے رہیں گے اجتماع ذکر عدد کرتے رہیں گے اجتماع ذکر دوم کی نات خانے دومان کی نات خانے جی مناتے جائیں گے آپ سبھی کے پیارے کا دن بناؤ گے محمد ایک مطلب لکھا ہے کہ الحمد مجھے خواب میں تاجدار رسالت شہن شاہ نبوت مصطفی جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی سبحان اللہ. کتنی بڑی سادت کتنی بڑی سعادت ایک امتی کے لیے کہ اسے اپنے پیارے پیارے آکاش صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے والد صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیا آپ کو مسلمانوں کا ہر سال آپ کی ولادت مبارک کی خوشیاں منانا پسند آتا ہے ذہرے خوشیاں ہی مناتے ہیں نا کہ اپنے گھر کو سجا رہے ہیں مدرسے کو سجا رہے ہیں سبز سبز پرچم لہرا رہے ہیں نیا مدنی لباس سلوا رہے تھے امامہ شریف پہن رہے تھے چادرے پہن رہے تھے نمازوں کا اتمام کر رہے ہیں تو درود پاک کی کثرت کر رہے ہیں تو پھر الحمدللہ ہم نے امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں دیکھا کہ امیر علیہ سنت اسلامی بھائیوں کو روزے رکھوا کر بھی جشن ولادت کی خوشیاں منوا رہے ہیں سبحان اللہ تو جو مدنی منع ہیں انہوں نے بھی بارہ بارہ سو مرتبہ درود پاک پڑھنے کی کا سلسلہ یقیناً شروع کر دیا ہوگا کیونکہ کل نے یہ طے کیا تھا کہ ان شاء ولادت کی خوشی میں ہم روزانہ کم از کم بارہ سو مرتبہ تو درود پاک ضرور پڑھا کریں گے تو جو پڑھتے ہیں ماشاءاللہ مدینہ مدینہ جنہوں نے اب تک شروع نہیں کیا وہ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم بارہ سو مرتبہ سرکار علیہ السلاۃ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا تحفہ پیش کریں گے کیونکہ یہ یہ خوشیاں منانا ہوا تو اس عالم صاحب نے جب عرض کی کہ آقا کیا مسلمانوں کا ہر سال آپ کی ولادت مبارک کی خوشیاں منانا پس, آپ کو پسند آتا ہے تو سرکار علیہ صلاۃ السلام نے کیا خوب ارشاد فرمایا سبحان اللہ کہ جو ہم سے خوش ہوتا ہے ہم بھی اس سے خوش ہوتے ہیں بھائی بھائی سرکار قیامت آمد آتا کی آمد حضور کی آمد کرنور کی آمد عقائت کی تو بچے تو پیارے پیارے مدنی منوں سرکار علیہ سلاۃ السلام کہ ان جشن ولادت کے مبارک ایام میں خوب نیکیاں بھی کرنی ہیں اور اپنے عزم کا بھی اظہار یہ مضبوط کرنا ہے تو ہمارے یہاں جو مدنی منع شامل ہیں ان کے ساتھ آپ بھی شامل ہو جائیں اور اپنے عظم کا اظہار کریں عظم کا اظہار کریں ماشاءاللہ جاری رہے گی چار چگل, چگل خور چل خور کفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ حز و جل, جل شیتان کے خلاف جنگ سوال اللہ ماشاء اللہ تو ام ان شاء اللہ سرکار علیہ سلا تو سلام کی ان جشن ولادت کی خوشیوں میں انشاءاللہ اللہ ہم خوب خوب نکیاں کریں گے اور اپنے آپ کو سنتوں سے سجانے کی کوشش کریں گے تو آج کا جو ہمارا سوال ہے بہت آسان ہے بہت زیادہ آسان ہے تو آج تو لگتا ہے کہ انشاءاللہ اللہ ہمارے مدنی منع جو ہیں وہ اس کا جواب فوراً فوراً ریکارڈ کرانے کی کوشش کریں گے اور ممکنہ صورت میں انشاءاللہ کل آپ کے نام آپ کے مدرسوں کے نام کے ساتھ اور انعام کے ساتھ آپ کو اس کا جواب پیش کیا جائے گا سوال یہ ہے کہ حضور سراپا نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسلامی مہینے کی کون سی تاریخ کو اس دنیا میں تشریف لائے سبحان اللہ حضور سراپا نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسلامی مہینے کی کون سی تاریخ کو اس دنیا میں تشریف لائے تو یہ سوال ہے اس کا جواب آپ ہاتھوں ہاتھ ریکارڈ کرائے زیرو ٹو ون تھری فور نائن اس نمبر پر اپنا سوال کا جواب جو ہے وہ ہاتھوں ہاتھ ریکارڈ کروائیں اپنا نام بتائیں اپنے والد صاحب کا نام بتائیں کس درجے میں آپ پڑھتے ہیں یہ بتائیں کس مدرسے میں پڑھتے ہیں یہ بتائیں کس شہر سے آپ نے فون کیا یہ بتائیں انشاءاللہ شاء تمام تفصیلات کے ساتھ آپ کا جواب ممکنہ صورت میں کل جو ہے وہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو اور مدرسے کے مدنی منوں کو سنوانے کی کوشش کی جائے گی پیارے پیارے مدنی منوں مدنی چینل کے ناظرین اس سلسلے کے حوالے سے آپ کو اپنی تاثرات دینے ہو آپ کو اس سلسلے میں کوئی رائے دینی ہو تو اس سلسلے میں ہمارا ایس ایم ایس نمبر نوٹ کر لیں زیرو تھری زیرو ٹو اس نمبر پر اپنے تاثرات اور جو بھی رائے ہے یہ آپ ہمیں بھیجنے کی کوشش کریں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جشن ولادت کی خوب خوب برکتیں عطا فرمائے اور اس مبارک مہینے میں پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا تو کے مطابق جشن ولادت منانے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان بارہ دنوں میں ہم اپنے مدرسوں کے سے بھی آپ کو برائے راست اس سلسلے میں شامل کریں دیکھیں اگر ہماری کوششیں کامیاب ہو گئیں انشاءاللہ ہم نہ سے باب المدینہ بلکہ ہماری مجلس کی خواہش ہے کہ اس بار باب الاسلام حیدرآباد سے بھی ہم آپ کو یہ سلسلہ دکھائیں وہاں کے مدنی منع بھی کس طرح جس نے ولادت کی تیاریاں کیے ہوئے ہیں کس طرح وہ بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکتیں لوٹتے ہوئے امیر علیہ سنت کی تربیت حاصل کرتے ہوئے وہ اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرنے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ ان بارہ دنوں میں ہم آپ کو دیگر مدرسوں سے بھی براہ راست اپنے اس سلسلے میں شامل کریں گے انشاءاللہ اللہ کل اس سلسلے کا باقاعدہ اعلان ہوگا کہ کون سے دن ہم کون سے شہر سے کس جگہ سے ہم آپ کو ان سلسلوں میں شامل کریں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ماہر نور کی برکتوں سے مالا مال فرمائے آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, وعلیم وعلیم ورحمت اللہ وبرکاتہ علی الحبیب ورحمت اللہ وبرکاتہ